سب تو سودا رنگ ما دبندور آر کا فی کر چالیش بھائی کی وجہ یہ سوف وڑ من تو ماسوس بی دو وڑائی یا جام دشی دو فقد فہ گزرا کہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم قالوا وکان یجبر یحییت بدید نبی نے سامنے نہ کھوا خو وکان جب مدبر قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوئی داریم سے ہوتا ہے تصنام وہ بتا ہے تصنام جا پہن قال علیہ الصلو علیہ وسلم اللهم شمر تن قد وقعت و على قدمی باپ باراد سنڈو جوڑا ول سادر دفع دا جوڑے ہوتا دا احتبا سرو اپنی احتباب سے کلبانی تین شری سرو کدا بہت بہالا کدمے دریل جو کشوی سونڈی داخود بھی رسرات سلامانی